تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم دو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانی اور بہت کچھ نسیب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام الحمد لله وحباه والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أدلهن فلا تعظلوهن أن ينقحن أزواجهن فلا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله باليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله لذين آج کے درس کا آغاز صورت البقرہ اور اس آیت کریمہ میں بھی گزشتہ آیات کی طرح طلاق کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کا ہر مضمون ہر مسئلہ ہر صورت اور ہر آیت اس لیے ہے کہ مسلمان ان احکام و مسائل اصس اور مواعظ کو غور و تدبر سے سنیں نصیحت حاصل کریں عمل کریں اور پھر پوری دنیا میں قرآن کی دعوت کو پھیلائیں آج ہم نے قرآن کریم کو یا تو بنا لیا عیصالِ ثواب کے لیے اور یا پھر حصول ثواب کے لیے یا تو مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے یا خود ثواب حاصل کرنے کے لیے معذ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن پڑھنے کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اصالِ ثواب کے لیے نہ پڑھیں یہ بھی نہیں کہتا کہ حصول ثواب کے لیے نہ پڑھیں لیکن صرف اس مقصد کے لیے قرآن کو ٹھہرا لینا یہ غلط ہے اس سے آگے بڑھیں غور و تدبر کریں اس کی آیات میں جو کہ اس کے نزول کا مقصد ہے کتاب اللہ مبارک لیت دبر آیاتی ہی کر الباب ہم نے اس لیے نازل کیا اس مبارک کتاب کو تاکہ مسلمان اس کی آیات میں تدبر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں پھر عمل کی نیت سے سنا جائے اور اپنے حالات کے مطابق اپنی بسات کے مطابق اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے وسائل کے مطابق دعوت کی نیت سے بھی سنا جائے اور اس کی دعوت دی جائے قرآن کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں جو وہی نازل فرمائی اس وہی میں تحریفات کر دی گئیں تبدیلیاں کر دی گئیں خواہشات کے مطابق تغیر کر دیا گیا وہ وہی جو من و ان محفوظ ہے وہ صرف قرآن ہے اگر کبھی دنیا نے وحی کی طرف پیغام وہی کی طرف واپس آنے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں قرآن کے علاوہ محفوظ وہی اللہ کا پیغام کہیں بھی نہیں ملے گا دنیا کو بالآخر وہی کی طرف آنا تو پڑے گا آج تو لوگ غام وہی سے باغی ہو چکے جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں ان کا بھی پوری طرح انجیل پر ایمان نہیں ہے ان کی اکثریت کا انجیل کے احکام کو ماننے والے نہیں ہیں بہرحال یہ الگ موضوع ہے بات یہ کر رہا تھا کہ ہر آیت ہر مسئلہ ہر حکم وہ سنا جائے تدبر کیا جائے عمل کی نیت سے سنا جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے اپنی خواہشات اپنے خود ساختہ خیالات اپنے قومی رسوم اور رواج ان سب کو چھوڑنا ہے اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی خول میں بند ہے کوئی خاشات کے خول میں بند ہے کوئی قومی رسم و رواج کے خول میں بند ہے مومن وہ ہے جو ہر خول کو توڑ دے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے اور ہر شعبے میں اتباع کرے کتاب و سنت کی خواب و تجارت کا شعبہ ہو یا سیاست کا شعبہ یا عبادت کا شعبہ یا معاملات کا شعبہ یا نکاح اور طلاق کا شعبہ تو یہاں پر فرمایا گیا آیت نمبر دو سو بتیس میں اجل ہن فلا ضولو ہن کہ نہ ازواج ہنا اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ چکے تو تم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں تلا دو نہوف جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں قائدے کے مطابق طلاق جیسے آپ سن چکے یا تو رجی ہوگی اگر طلاقیں رجی ہے شوہر نے ایک یا دو طلاقیں دے دی اب وہ پچھتا رہا ہے اور میاں بیوی دوبارہ آپس میں راضی نامہ اور مصالحت کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ اب تم رکاوٹ نہ بنو تم اپنی قومی غیرت اپنی خاندانی اصبیت یا نفسانی جذبات کو رکاوٹ نہ بننے دو طلاق دے دی اب تو ہم اس گھر کو نہیں بسنے دیں گے اب تو ہم ان کو میاں بیوی بی کے طور پر رہنے نہیں دیں گے رکاوٹ مت بنو اور اگر جدائی ہو چکی تین طلاقیں دے دی اور اب کسی اور سے وہ متعلقہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس میں بھی رکاوٹ نہ بنو بشرتے کے شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو نکاح ہونے دو نکاح والی زندگی اللہ کی نظر میں اللہ کے رسول کی نظر میں بہتر ہے فرمایا کہ مت روکو بخاری اور ابو داود میں حیرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا پھر اس نے ان کی بہن کو طلاق دے دی طلاق ہو جانے کے بعد دونوں کا دوبارہ گھر بسانے کا فیصلہ ہوا دونوں نے ایک دوسرے کی کمی کو محسوس کیا تو حید ماقل جو تھے یہ آڑے آ گئے کہنے لگے کہ او بد بخش میں نے تیرے نکاح میں اپنی بہن کو دیا میں نے تیرا اکرام کیا تیری عزت کی اور تم نے اس کو طلاق دے دی باللہ لا ترجی ولی کا اللہ کی قسم اب کبھی بھی یہ تمہارے گھر میں نہیں بس سکتی یہ راضی نامہ کبھی ہونے نہیں دوں گا اللہ نے یہ آیت کریمہ اتار دی جس میں فرمایا فلا کہ جب وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں وہ گھر بسانا چاہیں ان کے درمیان صلح ہو جائے تو تم ان کو گھر بسانے سے مت روک کو جب حت ماکل نے یہ ایت کریمہ سنی تو فوراً کہہ اٹھے سم الربی بتا عطن میں اپنے رب کی بات کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں میں اپنی بات کو رد کرتا ہوں اپنے جذبے کو اپنے غصے کو دباتا ہوں اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہوں چنانچہ انہیں دوبارہ اپنی بہن کا نکاح اسی شخص کر دیا سرمے کہ رکاوٹ نہ بنو جب کہ وہ شرافت کے ساتھ دستور کے مطابق آپس میں دوبارہ گھر بسانے پر راضی ہو جائیں یا اس متلکہ خاتون کا کسی اور کے ساتھ رشتہ ہو جائے ذالک یو عزوب ہی من کان منکم یؤمن یو من بلاہ بل یوم آخر اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے اس شخص کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے مومن کی شان اطاعت ہے مومن کی شان قبول اطاعت ہے جب مومن کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ سر جھکا دیتا ہے وہ ضد کو انانیت کو رسم و رواج کو جھوٹی غیرت کو آڑے نہیں آنے دیتا ایسے لوگوں کو دیکھا گیا جو فتویٰ پوچھتے ہیں کسی عالم سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں اگر ان کی مرضی کے مطابق ہو تو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور اگر ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ اور مسئلہ نہ ہو تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اپنے آپ کو شریعت کے سامنے نہیں جھکاتے شریعت کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں فرمائے کزالکم ازکل کم و اپہر تمہارے حق میں یہ پاکیزہ تر اور صاف تر ہے یہ نکاح والی زندگی بہتر ہے تمہاری بہن تمہاری بیٹی اس کا گھر دوبارہ بس رہا ہے نکاح کی صورت میں تو بسنے دو رکاوٹ نہ بنو دل بھی پاک رہیں گے دامن بھی پاک رہے گا سیرت بھی پاک رہے گی کردار بھی پاک رہے گا تمہارا خاندان بھی پاک رہے گا علم تم لاتم اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے اللہ کا علم محیط ہے اللہ کا علم کلی ہے اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم ہمیر ہے اللہ حال کو بھی جانتا ہے ماضی کو بھی جانتا ہے مستقبل کو بھی جانتا ہے تمہارے خیالات کو بھی جانتے ہیں تمہاری بہن بیٹی کے مستقبل کو بھی جانتا ہے اس لیے اللہ کی بات مان لو ضد نہ کرو بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کی ضد آڑے آ گئی بہن اور بیٹی کا گھر نہیں بسنے دیا اور پھر ایسا بھی ہوا کے بعض بدبختوں نے تو اس بہن اور بیٹی کو کچھ عرصے کے بعد بوجھ سمجھنا شروع کر دیا اب اسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں باپ بھی اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے ماں بھی اس کو بوجھ سمجھ رہی ہے بھائی بھی اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں بھاوجیں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں گھر میں ایک فضول اور بیکار چیز اس کو خیال کرتی ہیں تو اگر وقتی طور پر جذبات سے متاثر نہ ہوتا تو یوں گھر کا سکون تباہ نہ ہوتا ہمارا نامہ اعمال تو نیکیوں سے خالی ہے بس اللہ قبول فرما لے اللہ نیکوں کے قدموں میں کہیں جگہ دے دے تو یہ اس کا کرم فضل اور احسان ہے وغیرہ اپنی کسی نیکی پر گمنڈ نہیں چند نیکیاں جو کبھی کبھی ایسی میں سوچتا ہوں کہ تیرے پاس کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ قیامت کے دن کام آ سکے گا تو چند مواقع پر ایسا ہوا بعض گھر ٹوٹ رہے تھے اور بعض جگہ اسی طرح کی ضد اور انانیت آڑے آ گئی تو الحمد میں نے اس گھر کو ٹوٹنے سے بعض گرانوں کو ٹوٹنے سے بچا لیا اور بسانے میں مدد کی تو دل میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ نیکی اللہ کے ہاں کام آ جائے تو یہ نیک عمل ہے میرے بزرگوں اور دوستوں میرے بھائیوں کہ گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا جائے طلاقے ہونے سے بچائی بچایا جائے کسی کا رشتہ ہو رہا ہے تو اس میں مدد کی جائے تعاون کیا جائے یہ بہت بڑی نیکی ہے آج کے دور میں بعض اوقات میرا یقین ہے میرا دل کہتا ہے اور جو ناقصہ مطالعہ ہے اس کی روشنی میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری تہجد سے ہماری نفلی نمازوں سے کسی کے گھر بسانے کا اجر ہم کو زیادہ عطا فرما دے ڈبلو ان کے دلوں سے تو دعا نکلے گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی فرمایا کہ واللہ یعلم اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے واطر اولاد ہن حولین کاملین آگے رضاعت کا مسئلہ بیان فرمایا دودھ پلانے کا مسئلہ اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ طلاق ہو گئی بچے چھوٹے ہیں ان کو دودھ کون پلائے تو یہ سوال سامنے آ سکتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تو دودھ پلانے کی حقدار وہ ماں ہے ماں دودھ پلائے ماں کے دل میں جو شفقت ہے جو محبت ہے جو پیار ہے وہ کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتا اور پھر اس میں یہ بھی ترغیب مل رہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے ماں کا دودھ یہ قرآن کریم کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے یہاں پر بھی دوسری جگہ بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں یہ قرآن نے کہا کب کہا سوا چودہ سو سال پہلے جب ماں کے دودھ کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں ہوئی تھی کوئی تحقیق نہیں ہوئی تھی جدید آلات نہیں تھے یہ لیبارٹیاں اور یہ میڈیکل سہولتیں یہ چیزیں نہیں تھیں اس وقت کہا ماں کو چاہیے کہ اپنے دودھ اپنا دودھ بچے کو پلائے ماں کا دودھ بچے کے لیے ایک بے مثال خوراک ہے آپ کے جاپانی دودھ کے ڈبے اور امریکی دودھ کے ڈبے اور فلاں ملک کے دودھ کے ڈبے یہ ماں کے دودھ کا نیم البدل ہر گز نہیں ہو سکتے خوراک کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ اللہ نے سارے کے سارے ماں کے دودھ میں جمع کر دیے ہیں یعنی شکر چکنائی فاسفورس اور وٹامن اور کمال یہ کہ بڑے تناسب کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ شکر زیادہ ہو چکنائی بہت کم ہو یا فاس فورس حد سے بڑی ہوئی ہو نہیں ہر چیز اعتدال کے اندر ایک تناسب کے ساتھ جتنی بچے کو ضرورت ہے اتنا ہی اور پھر ایک حیرت انگیز بات بعض کتابوں میں دیکھی وہ یہ کہ بچے کے دودھ پینے کے جو ابتدائی چھ مہینے ہوتے ہیں ان چھ مہینوں میں جو دودھ آتا ہے ماں کے سینے سے اس میں ایسی اینٹی بوڈیز پائی جاتی ہیں جو بچے کو چھوت چھات کی بیماری سے محفوظ رکھتی ہیں بالخصوص چیچک کی بیماری سے اس کے ابتدائی چھ مہینے بڑی نزاکت کے مہینے ہیں لو تھا سا ہے کسی بھی چیز سے موسمی حالات سے آنے جانے والوں سے کسی کی سانس سے کسی کی ہوا سے متاثر ہو سکتا ہے تو اس وقت ماں کے دودھ میں اللہ پاک ایسے اجزا پیدا کر دیتے ہیں جو اسے چھوت چھات کی بیماری سے اور کیچک کی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں یہ اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ اللہ انسان سے بڑی محبت کرتا ہے اللہ انسان سے بڑی محبت کرتا ہے وہ تو اپنے احسان کا کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتا کہ میرے احسان کا تم بدلہ دو شکر انسان کرتا ہے لیکن شکر سے کیا اللہ کو بدلہ دیتا ہے نہیں يَشْكُرُ یشکر شکر کرتا ہے تو اپنے لیے شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہوتا ہے اللہ کی کبریائی میں اللہ کے جلال میں اللہ کی سلطنت میں اللہ کی مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہر انسان کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے وہ معصوم بچہ اس کے لیے اللہ نے کھانا خود تیار کر دیا پھر اتنا سرد نہیں کہ اس کی سردی سے بچے کو نقصان پہنچے اتنا گرم نہیں کہ اس کی گرمی ناقابل برداشت ہو اتنی مٹھاس نہیں کہ اس کی مٹھاس گرا محسوس ہو ایسی نمکینی نہیں کہ اس کی نمکینی کی وجہ سے بچہ اس دودھ کو, دودھ کو قبول نہ کر سکے ہم بہت سے ڈاکٹروں اور ماہرین کے تیار کردہ دودھ استعمال کرتے ہیں لیکن بہرحال انہیں گرم کرنا پڑتا ہے پھر ان کے درجہ حرارت کو دیکھنا پڑتا ہے اتنا ہو کہ بچہ برداشت کر سکے یہ رات کے دو بجے بچہ دودھ مانگتا ہے ماں بھی گرم بستر پر سوئی سردی کے دن ہے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا اللہ پاک نے اس کے سینے میں بچے کے لیے ویسا ہی دودھ رکھا ہے جس دودھ کی اس بچے کو اس وقت رات کے دو بجے ضرورت ہے پھر یہ کہ طبی سائنس نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ ماں کا دودھ بچے کی زندگی کے جو ابتدائی دو سال ہیں اس میں اس کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے ابتدائی دو سالوں میں زیادہ کردار ماں کے دودھ کا بچے کی نشو و نما میں ابتدائی دو سالوں میں ہے اور قرآن نے بھی دو سال مدت رضاعت بیان کی ہے جیسے یہاں پر بھی فرمایا بلوال اولاد ہن کاملین دو کامل سال دودھ پلائیں زمانہ جاہلیت میں چار سال بھی دودھ پلاتے تھے پانچ سال بھی دودھ پلاتے تھے اور اب بھی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ عرصے تک پیتے رہتے ہیں لیکن ابتدائی دو سالوں میں یہ دودھ بچے کی نشو نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور قرآن بھی دو سالوں کو بیان کرتا ہے تو کیا قرآن کا یہ انداز قرآن کی یہ حد بندی انسان کی عقل کی اس طرف رہنمائی نہیں کرتی کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے اس اللہ کا کلام ہے جو جانتے ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ کتنے عرصے تک ماں کا دودھ بچے کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے تحقیقات سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی صحت بھی مضبوط ہوتی ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض مضامین میں یا کتابوں میں کہ اس دودھ کا صرف بچے پر اثر نہیں پڑتا ماں کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے پوری دنیا سے جو آداد و شمار جمع کیے گئے ان سے پتہ چلا کہ جو مائیں بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں سا و نادر کہیں ہزاروں میں ایک آب ماں سینے کے کینسر میں مبتلا ہوتی ہے اور جو مائیں بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی ان میں سے بہت ساری سینے کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی ہیں یورپ کی ماں تو میری ماں بہنوں بیٹیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یورپ کی ماں یورپ کی عورت ابل تو ماں بننا ہی نہیں چاہتی وہ جانتی ہے کہ ماں بننے میں بڑا جھنجٹ ہے بڑی مصیبت ہے بہت سی آزادیوں سے دست بردان ہونا پڑتا ہے اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے بچے کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے تو وہ ماں بننا ہی پسند نہیں کرتی بن جائے تو کوشش کرتی ہیں کہ بچے کو پالنا نہ پڑے اپنا دودھ نہ پلانا پڑے لیکن میری ماں و بہنوں و بیٹیوں آپ تو مشرقی عورت ہیں آپ تو ایک مسلمان عورت ہیں آپ ایک مومن عورت ہیں آپ کا آئیڈیل یورپ کی یہ گندی اور سڑی ہوئی عورتیں نہیں ہیں آپ کا آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور آپ کی بناط تاہیرات طاہرات وہ ہیں اور آپ کے لیے پیام دستور پیام ہدایت اور دستور ہدایت وہ قرآن کریم ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور میں نے جو اب تک بات کی یہ تو وہ ہے جو کے ماہرین نے میڈیکل کے ماہرین نے کہی دیکھیے میں ایک اور بات کہتا ہوں ماں جب بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو صرف اس کی غذائی ضرورت ہی پورا نہیں کرتی بلکہ ایک مسلمان اس کی روحانی مسلمان عورت اس کی روحانی پیاس بھی بجاتی ہے ہاں ماں کے دودھ کے ساتھ ماں کے دل کے اندر جو ایمان کا نور ہوتے ہیں اور جو روحانیت ہوتی ہے وہ بھی بچے کی طرف منتقل ہوتی ہے اور ایسی مائیں تاریخ اسلامی میں بے شمار جن ماں نے دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ بچوں کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا انہیں کلمے سکھا دیے انہیں نماز سکھا دی انہیں قرآن کی صورتیں سکھا دی انہیں آداب سکھا دیے ان کی زندگی کی منزل متعین کر دی دودھ پلانے کے زمانے میں ادر شاہ کو مولانا ذکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے آپ بیتی کے اندر کہ میرے والد صاحب رحم اللہ دودھ پینے کے زمانے میں اپنی والدہ کی گود میں ایک پاؤ پارا حفظ کر چکے تھے ماں کی گود میں یہ چیزیں بھی سکھائی گئے جن بچوں کو ماں کی گود بچپن میں میسر نہیں آتی وہ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں اسی لیے اسلام نے معاشی بھاگ دوڑ یہ عورت کے کندھوں پر نہیں رکھی یہ مرد پر رکھی اور اسے کہا کہ تم وقف ہو جاؤ بچوں کی تربیت کے لیے ان کی نشو نما کے لیے گھر کو سنبھالنے کے لیے فرمایا کہ اور میں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں دو کامل سال تک لیمن اراد عین مرض اس کے لیے جو رضاعت کی تکمیل چاہتا ہو مطلب یہ کہ دو سال تک بھی پلانا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے اگر کسی ضرورت یا مصرحت سے کوئی پورے دو سال نہیں پلانا چاہتے نصاب کی تکمیل نہیں کرنا چاہتے کوئی جیسے بعض بچوں کی نشو و نما بڑی تیزی سے ہوتی ہے اور دودھ چھوڑ کر کھانے کی طرف عام غذا کی طرف وہ جلدی آ جاتے ہیں تو ڈیڑھ سال میں اگر چھوڑانا چاہیں تو چھوڑا سکتے ہیں دودھ کو اور یہ بھی سن لیجیے کہ یہ جو دو سال کی مدت ہے یہ اس لیے مقرر کی گئی کہ دو سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو رضاعت کے احکام ثابت ہوں گے اگر دو سال سے عمر بڑھ گئی تو پھر کسی عورت کا دودھ پینے سے رضاعت والے احکام ثابت نہیں ہوں گے وہ رضائی بھائی نہیں بنے گا رضائی بہن نہیں بنیں گی اس کے لیے رضاعت والے احکام نہیں ہوں گے وہ اللمور دلو رزق مقصوت ہن نبی معروف اور جس کا بچہ ہے اس کے ذبے ہے ان کا کھانا اور ان کا لباس قائدے کے مطابق دودھ پلانے والی عورت خواب و نکاح کی قید میں ہو یا عدت گزار رہی ہو اس کے اخراجات وہ والد کے ذمہ ہیں اس کا لباس اور اس کا کھانا پینا وہ والد کے ذمہ اور اخراجات میں والد کی مالی حالت کا اعتبار کیا جائے گا لا تکلف نفسن اللہ مسا کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیا جاتا اللہ پاک بعض اوقات جزئیات کے درمیان کلیات کو بھی لے آتے ہیں مسئلہ تو بیان کیا جا رہا تھا